وَعِنَا آلِكَ يَا نُورَ <اللَّه> رمضان المبارک کی مبارک تاک رات پچیسویں شریف اور پچیسویں کا عادت ہم کو یوں بھی پیارا ہے کہ ہمارے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کو نسبت ہے تو ان مبارک نسبتوں والی اس مبارک ساتوں میں یہ مبارک ساعتیں اور الحمد مدنی چینل کا یہ مبارک سلسلہ مدنی مذاکرہ اور اس کی تیاریوں کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب کیا ہے اس کا کروڑ کروڑ شکر ہے خوش نصیب نیک لوگ متقین ان مبارکت لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاریاں کر رہے ہیں رب کریم سے التجا ہے کہ مولاز وجل ان نیکوں کے صدقیں ہم پر بھی اپنی فضل و رحمت کی بارشیں فرمائے ہمیں بھی اپنی رضا والے کاموں میں لگائے ہمیں اپنے فضل سے اپنی رضا نصیب فرمائے دنیا کے دوسرے خطوں میں میں پاکستان کے حوالے سے میں نے پچیسویں شریف کی شب کا تاریخ کا عرض کیا ہے دنیا کے دوسرے خطوں میں دوسری تاریخ ممکن ہے ہو رمضان شریف کی برکتیں تو امید ہے انشاءاللہ ہم آپ لوگ بھی لوٹ رہے ہوں گے تو چلیے حزب معمول ہم چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی تیاریوں کے سلسلے میں جو ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے علم دین کے رنگاہے رنگ بوتی ہم حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تیاریوں کا بھی جائزہ لیتے رہیں گے تو پہلے مدنی پھول آج کا وہ آپ کی بارگاہ میں بڑھایا جاتا ہے تو آج سن لیجئے کہ کیا بڑھایا جا رہا ہے آج میں آپ کو انشاءاللہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم جی ہاں ربضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک فرمان سناؤں گا اور پہلا جو فرمان ہے نا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس یہ بڑا یعنی دل کو ڈھارس دینے والا اور امید بنانے والا یہ فرمان علی شان ہے اور ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی آس لگ جائے ایسا فرمان ہے رحمت الہی سے رحمت الہی کے یعنی اس میں سمجھ لیجئے جلوے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت کتنا وسیع ہے اس سے انشاء اللہ اندازہ ہوگا ہمارا ذہن بنے گا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اگر مجھے لوگوں کی طرف سے اپنی جانب علم غیب کے دعویٰ کرنے کا خوف نہ ہوتا تو میں پانچ قسم کے افراد کے بارے میں یقینی طور پر گواہی دیتا امفسائز کتنا کر رہے ہیں تاکید موقع کتنا کر رہے ہیں جملے کو یعنی کیسا ذہن بنا رہے ہیں ہمارا سمجھا کیسے رہیں نا کتنے پیارے انداز میں کہ اگر مجھے لوگوں کی طرف سے اپنی جانب علم غیب کے دعوی کرنے کا خوف نہیں ہوتا کہ ایسی بات کرنا آپ علم گئے آپ کو اتنی کنفرم بات کر رہے ہیں تو میں پانچ قسم کے افراد کے بارے میں یقینی طور پر گواہی دیتا کہ وہ اہل جنت سے ہیں یعنی کتنا زبردست عمل ہوگا نا یہ جو پانچ یہ کرتے ہوں گے کتنا زبردست عمل ہوگا تو یہ زبردست عمل اس کو دل میں بسانا ہے ہم نے اور لائف سٹائل میں زندگی گزارنے کے رکھنے والا فقیر مسلمان غریبوں کی خوشخبری ہے غریبوں کے لیے اور جن کی اولاد بھی زیادہ ہو اور کنبا بڑا ہو غریب بھی ہو مدینہ ہی مدینہ اہل ویال رکھنے والا فقیر مسلمان نمبر دو اسلامی بہنوں کے لیے خوشخبری ہے زبردست وہ عورت کہ جس سے اس کا شوہر راضی ہو نمبر تین یہ بھی اسلامی بہنوں کے لیے وہ عورت کے جو خوش دلی کے ساتھ اپنا مہر شوہر کو بخش دے تین ہو گئی چوتھی سنیے وہ شخص کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہوں اللہ اللہ اور پانچواں گناہوں سے خالص توبہ کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی کا کتنا کرم ہے وہ اہل ویال رکھنے والا فقیر مسلمان اللہ اللہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمانے علی شان اسلامی بہنوں کو کچھ کی رضا حاصل کرنے میں جائز کاموں میں شریعت مطالعہ کی دی گئی تعلیمات کی روشنی میں کتنی کوششیں کرنی چاہیے کتنا سرگرم رہنا چاہیے اور زہ قسمت زح سعادت وہ اسلامی بہن کہ جس نے اپنے شوہر کو اللہ تعالی کی ازا کے لیے خوش دلی کے ساتھ اپنا مہر معاف کر دیا ہے اور وہ کتنا سعادت مند مسلمان ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے مختلف انداز اختیار کر کے جائز انداز اختیار کر کے اپنے ماں باپ کو راضی کر بیٹھا ہے اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں خوش گئے ہیں تو باقی اس کی قسمت پہ رش کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ اللہ کا فضل ہوگا اور جو گناہوں سے خالص توبہ کر لے تو اس کے بھی وارے نہیں آ رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ متق... متقین کی پانچ نشانیاں ہیں سمپلی سپیکنگ سادہ الفاظوں میں نیک لوگوں کی پانچ نشانیاں ہیں کون کون سی نشانیاں ہیں وہ صرف ایسے لوگوں کی ہم ساتھ ہم نشینی اختیار کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے صرف جو ان کی اصلاح کرتے رہیں نمبر دو وہ اپنی شرمگاہ اور زبان پر غالب رہیں گے یعنی حفاظت کریں گے شریعت مظاہرہ کی روشنی میں جب انہیں دنیاوی لحاظ سے کوئی بھری نفع بخش چیز حاصل ہوگی تو اسے اپنے لیے وبال محسوس کریں گے جبکہ اگر آخرت سے متعلق کوئی کلیل شہری حاصل ہوگی تو اسے بہت بڑی غنیمت تصور کریں گے یعنی اس یوں سمجھ لیجئے سادہ لفظوں میں کہ تھوڑا مال بھی انہیں بھاری محسوس ہوگا آخرت کے معاملے کے پیش نظر اور آخرت کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی نہیں کیوں کہ کی وہ حریث ہوں گے نا کہ آخرت کا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے بیلنس بڑھتا جا رہا ہے نمبر چار وہ حرام کی آمیز کے خوف کے سبب حلال سری پیٹ کو نہیں بھریں گے اور وہ تمام لوگوں کے بارے میں اخروی نجات کا گمان رکھیں گے جبکہ اپنے متعلق ہلاکت کا اپنے بارے میں اندیشہ ہی رہے گا خوف رہے گا ڈرتے رہیں گے دوسروں کے بارے میں حسن زن رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تو نجات پانجیں گے نجانے میرا کیا ہوگا اور کہیں رب ازب جل ناراض ہو گیا خوف الہی کی ان پر اس طرح کی کیفیت تاری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ متقین کی نشانیوں میں سے حصہ عطا فرمائے اور ہمارے دل کو بھی اس طرح کی نورانیت سے مالا مال کریں کہ آش ہم بھی متقی اور پرہزگار بننے میں کامیاب ہو جائیں تو اب آپ آگے چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی تیاریوں کے حوالے سے اگلے اسٹیج اگلے فیز کی طرف اگلے حصے کی طرف جو جس میں ہم ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے مدنی عملے نے کہاں جا کر ڈیرا ڈالا ہے اور ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جو ذمہ داران اسلامی بھائی ہیں یہ علم دین کی ترویج و اشاعت مدنی مذاکرے کے سلسلے میں سنتوں کی خدمت کے حوالے سے کہاں سرگرم عمل ہیں تو پہلے تو میں بھی نام آپ کو پڑھ کر سناؤں پھر ان اسلامی بھائیوں کے پاس بھی چلے چلتے ہیں جی یہ ہے نز بابری مسجد پھول نگر بھائی پھیرو ضلع پاک ارشدی کابینہ بابا بلے شاہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا تو یہ بھائی پھیرو ضلع قصور بابری مسجد یہ ہماری او بی وین والے اسلامی بھائی ہیں یہاں پر اور یہ ان میں ذمہ داران او بی وین والے کون سے یہ جو ہمارے پاس فیٹ دونوں کی ہی آ رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت ہے لطیفہ باد نمبر چار نز سزان مدینہ زمزم نگر حیدرآباد پاک حامدی کابینہ جی جی اوکے زمزم نگر زمزم نگر کھلی فضا میں لگ رہا ہوں تو چلیں کھلی فضا میں پہلے لے چلیں اور زمزم نگر پہلے جاتے ہیں پھر ان شاء اللہ جو ہے وہ بھائی پھر انشاء اللہ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحبان مرحمان احلن کئی فارک الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں خوش رکھے آباد رکھے یہ ارشاد فرمائیے کہ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور آپ لوگوں کو جدول بھی ظاہر ہے پہلے سے دے دیا گیا ہوگا اور ہمارے اسلامی بھائی بھی جو انٹرنیٹ والی ہماری ٹیم ہے مدنی عملہ ہے الحمدللہ وہ بھی آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں مل جل کر آپ نے اپنے, اپنے اپنے ایریاز میں اپنے اپنے شعبہ جات میں ایب ایب کوششیں کی ہوں گی ایفٹس کی ہوں گی تو ذرا ہمیں تیاریوں کا احوال سنائیے کہاں ہیں آپ لوگ اور آپ کی یہ جو جگہ منتخب کردہ ہے ہم توقع باندھ لیں کہ یہ بھر جائے گی کھچا کھچ خچ انشاءاللہ اور نیکی کی دعوت کی خوب دھوم ڈلی ہوگی اور اس کے بعد بھی ترویج دین کا انشاءاللہ اللہ سنتوں کی خدمت کا سنتوں کی اشاعت کا سنتیں پھیلانے کا ٹھیک ٹھاک غلغلہ ہوگا مدنی قافلوں کی صورت میں مختلف تربیتی کورسز کی صورت میں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ جی اِنشاء اللہ یہ جو آج مذنی مذاکرے کے اجتماع کے لیے سیم ہے یہاں پر تشریف لائب ہے جزولی کابینہ میں الحمد للہ کشمور ڈویژن کے اندر یہ ترکیب بنائی ہے اور کشمور ڈویژن کے اطراف سے کافی سارے علاقوں میں بخشاپور ہے گڈو ہے کھمڑا ہے دیگر اطراف سے علاقے جو ہیں ان سے الحمدللہ للہ بھائی ابھی ترافیوں کے فوراً بعد ان اللہ تعالیٰ کافلوں کی صورت میں یہاں پر آنا شروع ہو جائیں گے اور الحمد للہ جزوری کابینہ میں بارہ مقامات پر احتکاب کی بھی ترکیب ہے اس میں بھی سینکڑوں اسلام الحمد الحمدللہ دس دن کے احتکاب میں اور تیس دن کے احتکاب میں الحمد للہ بیٹھے ہیں hmm. تو ان اسلامی بھائیوں نے بھی الحمد للہ اسلامی بھائیوں نے داری امام اور دیگر wow. مرلبے کے اچھے اچھی نیتوں کی ترکیب بنائی ہے اس کے علاوہ چاند رات کو ان شاء اللہ کثیر اسلائی مدنی کافلے میں سفر بھی اختیار کریں گے مرحبا مرحلہ ماشاء اللہ یعنی چند جملوں میں آپ نے ماشاء اللہ پوری کارکردگی سمیٹ دی یہ ارشاد سرمئیے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بھی تیس دن کے لیے اسلائی بھائی امید ہے کہ ان شاء اللہ آپ کے علاقوں سے آئے ہوں گے اس کے حوالے سے کیا پروگریس رہی ہے آپ لوگوں کی الحمدللہ ہماری یوبلی کا سے کمو میچ 150 خواتین بھائی بابول مدینہ 30 دن کے اعتقاف میں حاضر ہوئے ما شاء اللہ ما اللہ آ, اس کے علاوہ جو اپ لوگوں کے ہاں 30 دن کے مدنی قافلہ سفر آ, یہ اعتکاف ہو رہے ہیں تو اس کے بعد جان رات میں ہم کوئی ایکسپیکٹ کریں تربیتی کورس یا اس قسم کا کچھ آ, علم دین کی خدمت کے حوالے سے کوئی اپ نے چیز ڈیزائن کی ہو تیار کی ہو جو الحمدللہ رنگولدار میں چاند رات سے جو اسلائی محنت مطلب یہاں سے تین دن کے قافلوں میں جائیں گے سفر کریں گے اور تیس دن کے کافلوں میں سفر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ان شاء اللہ تربیتی کورس اور اس کے علاوہ متوسط کورس کے لیے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اسلامی مہینہ اپنے ناموں کی ترقی بنائی ہے اور کئی علاقوں کے اندر حلقوں کے اندر اسلائی مہینہ کوشش کر کے جامعت المدینہ کے داخلوں کے لیے بھی اسلام بھائیوں سے ترکیب بنائی ہے جو داخلے جامع المدینہ کی ترکیب بنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے جن جن اسلامی بھائیوں نے جس جس طرح سے بھی محنت کی ہے جس نیکی کی دعوت میں بھی جس نیکی کے کام میں بھی حصہ ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ علی میں سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے ہمیں بھی دین کا کام اخلاص اور استحکامت تیزی سے کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کی نیت اور جو اسلامی بھائی ہیں ان پر انفرادی کوشش کی نیتیں کر لیجئے خوب خوب دین کے کام کی دھوم ڈالنے کی نیتیں کر لیجئے اور ہمارے ساتھ ساتھ رہنے کی بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اجل مناسب پر مدنی مذاکرہ شروع ہوگا امیر اہل سنت کی نظر مبارک بھی انشاءاللہ شاء اللہ مدنی چینل پڑے گی اور آپ کی تو باتیں انہوں نے سن لی ہیں ہمارے ضلع بھائی کے اسلامی بھائی نے پھول نگر والے جو ہیں تو ان کی بھی آپ کو سنا دیتے ہیں تو چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں یہی سوالات ہیں ان کے کیا جواب آتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحبن مرحبن احلن کئی فہالخلا اللہ ماشاء اللہ تیاریوں کے حوالے سے ہم پوچھا کرتے ہیں نا بھائی جان مدنی مذاکرے کی اور او بی بین الحمدللہ للہ آپ کے ہاں آئی ہوئی ہے تو یہ ارشاد فرمائیے کیا رہا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے کی توقع ہے دین کے کاموں کے حوالے سے جو کوششیں ہوئی ہیں اس تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دا یہ اوبی وین جو ہے یہ ضلع ناروال اس کی تحصیل ظفر والا جی جی تو یہاں پہ آئی ہوئی ہے بائی پھر اوپن نہیں ہے یہ اوکے, اوکے جزاک اللہ خیر اس میں الحمدللہ کثیر کثیرا رسول مدری مذاکرے میں حاضر ہو چکے جی ہیں ماشاء اللہ مرحبا بھی رہے, رہے اللہ آپ کو امید ہے باپا کی آمد سے پہلے پہلے پنڈال بھر جائے گا برا ارے دیکھو نا یہ ہوئی بات ماشاءاللہ صحیح شارٹ بنایا آپ نے جیسا انہوں نے جملہ کہا ہے ویسے ہی آپ نے منظر کیا مرحبا مرحبا ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتیں دے دوبارہ ذرا دہرائیے گا جگہ جو دوبارہ آپ نے جو کابینہ اور اس کی تحصیل جی جی اوکے اوکے جزاک جی اللہ, اللہ خیر جزاک اللہ جی اسلحہ کا شکریہ کابینہ بھی رشاد فرما دیجئے پلیز کابینہ کا نام بھی رشاد کابینہ مکی مدنی کابینہ مرحبا اچھا آپ پنڈال تو چلے اللہ آپ کا بھر گیا ہے اب یہاں سے یہ بتائیں اور بھی انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اور اسلامی بھائی بھی تشریف لائیں گے جو مدنی قافلوں کی پوزیشن ہے تیس دن کے حوالے سے اس کی جو تیاریاں ہوئی ہیں اسے ہم توقع کیا توقع کریں جو ہوا ہے اس کی روشنی میں ہم کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کیا اندازہ لگا رہے ہیں کثیر اس طرح بھی ہمارے حمد تیار ہیں جو سفر हم, کریں گے مرحبا اور مزید ہماری کبینہ میں اٹھارہ جگہ پہ دس دن کا احتیاط ہے اور یہاں زفروال میں جہاں تشریف لائی ہوئی ہے سوا سو کے قریب اسٹائم دس دن کے احتکاف میں اور ستر کے قریب اسٹائم بھی رات امام باندھ ہیں گاڑیوں کی نیتیں کی ہیں اور باپا کی بارگاہ میں لاکھوں کے حساب سے درویپا کا توحفہ بھیجا ہے مرحبا مرحبا اللہ تبارک و تعالیٰ از بزل آپ لوگوں کی کوششوں کو بھی قبول کرے الحمد مدنی مذاکرے کے فیض عام ہونے کے الحمد یہ بھی علامات ہیں کہ جہاں جہاں مدنی مذاکرے کے حوالے سے مدنی عملے مدنی چینل کا جو مدنی عملہ اپنے اپنے انسٹرومنٹس لے کر اپنے اپنے ساز و سامان لے کر جاتا ہے اور مدنی ہمارے جو ذمہ داران اسلامی بھائی الحمد للہ جب انہیں جدول ملتا ہے جس طرح سے یہ فعال ہوتے ہیں تو مختلف دینی شعبہ جات میں جس طرح تیزی سے دینی کاموں کی ترویج و اشاعت کا اور پھیلنے کا بڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے اس, اس کو جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے تو چلیں آپ بھی ماشاءاللہ اللہ اس خوشی کا اور یہ دین کی کام کی ترویج و اشاعت کا بتانے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے جن جن اسلامی بھائیوں نے جس طرح سے بھی کوشش کی ہے دین کے کام میں سنتوں کی خدمت میں بڑھانے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کریں ہمیں بھی دین کا کام اخلاص اور استقامت سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اول تو آخر شرکت کی نیت کر لیجئے پلیز مدنی مذاکرے میں انفرادی کوششوں کی بھی نیتیں فرمالیجئے اور ساتھ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ وقت مناسب پر امیرہ اہل سنت کی بھی آپ کو زیارت ہوگی اور ان سے بھی مدنی پھول لے لے کر اپنے دل میں سجاتے جائیے گا مرحوا اہلن یا نگران مرہواً السلام و علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مرحبا ما دل, دل خوش ہوا آپ کو دیکھ کر طبلہ اللہ آمین اللہ آمین آج ظاہر ہے کہ مشتاق جو ہوتے ہیں علم دین کے اور پھر جو موتی آپ کے بارگاہ سے ملتے ہیں مدنی پھولوں کی صورت میں علم دین کے تو آپ کو دیکھیں گے تو توقع تو بنتی ہے تو جاننا بھی چاہیں گے کہ کیا ایریا ہے کون سا ٹاپک ہے کون سا موضوع ہے کوئی خاص ٹاپک یا خاص موضوع تو نہیں ہے میرا ذہن یہ بنا جی جی آج مغرب میں جو میں بیان کرتا ہوں بعض اوقات ایک کا دکا ہفتے میں ایک دو دن دفعہ جی جی تبکی بنتی ہے تو آج بھی مجھے فرمایا کہ جدول بناوا ہوا موبائل جدول بنا دے تو اس میں جب مجھے جب فرما دیا جاتا ہے ترکیب بنی ہوئی ہے ٹھیک تو آج ہوا تو ایک موضوع چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے وہ جو موضوع تھا نا ہمارا وہ تھا زندگی جو ہماری جو دکھ اور پریشانیوں میں بیت رہی ہے اسے کس طرح خوشگوار بنایا جائے oh, اب اس میں بہت سارے سبجیکٹس ہیں بہت سارے اس میں مطلب اسی ڈائمینشنس ہیں اس کے رخ ہیں جی جی تو اب جیسے کہ میں ایک حدیث پڑھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا ایک ارشاد پڑھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خانہ اقدس پر جی اپنے مکان عالیشان پر تشریف لائے بھوک لگی تھی اللہ اکبر تو ارشاد فرمایا کہ کھانے کو کچھ ہے تو نفی میں جواب ملانا کہ جیسے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں روزے سے ہوں اب یہ جو حدیث ہے کہ میں روزے سے ہوں یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہمارا جو زندگی کا انداز ہونا چاہیے نا جی وہ ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے ہم کہ ہم لوگ مختلف اب یہ اگر مثال کے اگر یہ ہمارے ساتھ تو کھانا نہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے ہمارے نمک کم ہو پانی کم ہو اللہ پانی ٹھنڈا کے بجائے گرم ہو افطار میں روزانہ کچھ نہ کچھ آئٹمس ہیں ایک دفعہ کم آ جائے لیٹ آ جائے شربہ تھوڑا بے ذائقہ بن جائے صحیح تو اس طرح ہماری جو کیفیت ہے نا وہ عجیب و غریب ہے ہم لوگ فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں ہو جاتے اس کا, اس کا جی ورس کم ٹو ورس جو ریزلٹ جی ہے نا جی وہ آپ کی اپنی زندگی پر پڑ رہا ہے مم مم میں اس وقت معاشرتی طور پر گفتگو اپنی جگہ پر وہ میں کرنی چاہیے لیکن یہاں میں آپ کی اپنی زندگی کو ذاتی جی جیسا کہ میں, میں ہوں نا تو میں, میں کیسے ایک کمفرٹیبل لائف گزاروں میری اچھا یہ, یہ جو میرا جو کمفرٹیبل کا جو کانسیپٹ ہے جو آرام دہ یا یوں سمجھیے کہ آسان زندگی کا جو ایک تصور ہے جی میں جی پہلے بھی سبجیکٹ کو لے کر چلا ہوں موضوع کو لے کر چلا ہوں وہ مطلب کہ کلب اور ذہنی وہ سکون ہے ٹھیک ہے ماشاء کہ قلبی اور ذہنی سکون ہے اور جیسے کہ میں پرتعیش زندگی کی طرف آپ کو لے کر نہیں جا رہا ہوں میں آدمی کے پاس سونے کا بستر بھی ہو نا تو اس پہ نیند نہیں آئے گی نیند تو نرم بستر پر آتی ہے چاہے وہ سستا ملے آپ سونے کا بیڈ بنا لیں آپ کو سونے کے بیڈ پہ نیند نہیں آئے گی آپ بولو کہ گدا کا ہے اس میں نرمی کا تو اصل جو سکون ہے نا وہ کچھ اور شے ہے یعنی ایک شخص کے پاس دولت بہت ہے مگر اس کو خوف و دہشت نے گھیر لیا ہے تو وہ دولت اس کے لیے سکون کا سبب نہیں بن رہی ایک کے پاس غربت ہے لیکن غربت کی وجہ سے یہ ناشکری پر بھی ابھرا ہوا تو غربت اس کے لیے کوئی خیر نہیں بن رہی ہے اصل ہے ہماری مینٹلی جو صورتحال ہے چاہے وہ بیماری ہے پریشانی ہے اب جیسے کہ کسی شخص کو اپنے بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہے تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی آپ کی کون کون سے بدن کے حصے میں ساتھ تکلیف نہیں ہے تو وہ آپ کے سامنے دس بیس حصے وہ گنتی کروائے جس میں تکلیف نہیں ہے ایک دو حصے گنتی کرو جس سے تکلیف ہے تو اس طرح اگر آپ اپنے اندر کو سکون اور راحت لانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں سب سے پہلے دعوت دوں گا کہ آپ پاگل خانے کا دورہ کیجیے پاگل خانے کا دورہ کیا وہاں پر پتہ چلے گا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں یعنی ان کا کیا گیا ہے نہ ان کا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں نہ ان کا منہ پھٹا ہوا ہے ٹھیک ہے نہ ان کو معذ اللہ کوئی کینسر ہے نہ ان کو کوئی بلڈ پریشر بیماری ہے نہ وہ ان کے ٹانگیں ٹھیک ہوئی ہیں نہ وہ کو محتاج ہیں بدن صحیح بلکل ہے بالکل نارمل آپ کو دیکھنے میں لگیں گے ان کی ایک اہم ترین شے جو تھی نا وہ ان کے ساتھ چلی گئی ہے وہ عقل یعنی ایک اگر انسان کتنا ہی بیمار ہے غلام رسول بھائی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل کی نعمت سے نوازا ایک انسان جب پاگل ہو جاتا ہے اس کو مارو پیٹو خون نکلتا ہے گرتا ہے پڑتا ہے آ ا کرتا ہے لیکن اس کا حفظہ ہی نہیں ہے اس کی عکل ہی نہیں ہے اس کے پاس مطلب کہ سمجھداری ہی نہ رہی تو اس کی فیلنگس ختم ہو گئی اس کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش پڑی اس کو نہیں پتا ہوگا اس کے سامنے اس کی ماں کی لاش پڑی اس کو نہیں پتا ہوگا تو اس طرح اگر آدمی پاگل کھانے میں جا کر دیکھے بڑے دولت مند لوگ ہیں ایک سے ایک دولت مند لوگ آپ کو ملیں گے پاگل خانوں میں کہ ان, کے ان کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے ان کا بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ہے ان کی اولاد نے بھی ان کو ٹھگا پھینک نہیں دیا ہے لیکن یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ پاگل ہو گئے ان کی عقل چلی گئی ہے میں کہتا ہوں ایک عقل اللہ تعالیٰ نے ہماری سلامت رکھی ہے یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے یہ نمبت ہے یہ میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں میرے مدی چینل کے دیگر ناظرین ہیں یہ سب ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے تو ہم جب پاگل خانے میں جاتے ہیں اور ان کو جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ و تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے کرم ہے دنیا है بھر میں اس وقت میجورٹی کفار کی ہے ٹھیک ہے مسلمان اس پر کیلکولیشن جو بیان کی جاتی ہے کوانٹٹی وائز کم ہے مسلمانوں کی تعداد کوانٹٹی وائز مقدار میں کم جی لیکن الحمد للہ تعداد میں کم ہے جی پرسنٹیج وائز ہے نا جی کہ اتنی پرسنٹیج نان نو مسلم اتنی پرسنٹیج مسلم ہیں جی تو اب آپ دیکھیں گے یہ دنیا بھر کے تمام کفار غیر مسلم جی تمام مسلمانوں کے لیے ان معنوں پر بڑے غور طلب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب کیا ہے الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب الحمد للہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی نظر ایک غیر مسلم پر پڑی تو آپ پر بڑی کیفیت تاریخ ہو گئی آپ نے آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو یاد کر رہا ہوں کہ یہ شخص جو ہے جو غیر مسلم ہے یہ حالت عدل میں ہے او میں حالت فضل میں ہوں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے تو یہ حالت عدل میں ہے جو مسلمان ہیں جو غیر مسلم ہے وہ حالت عدل میں ہے اور جو غیر مسلم اے جو مسلمان ہے وہ حالت فضل میں ہے کہ اس پر اللہ تبہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے تو ایک تو یہ چیزیں تھیں دوسرا اگر آپ واقعی اپنی زندگی کے اندر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اور ہم سب بدگمانی چھوڑ دیں بد چھوڑ دیں میں دو شخص ایسے ہیں جن کو سکون ڈوںڈنے کے لیے یہ مارے مارے پھرتے رہے لیکن شاید ان کو سکون نہیں ملے گا اللہ اکبر ایک شخص وہ جو بدگمان ہے ایک شخص وہ جس کو ہنس لگ گئی یہ دونوں سکون کو ترسیں گے کیونکہ وہ <سؤال> بدگمان تو ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرتا رہتا ہے اب آپ یوں کر رہے ہیں تو میری اگر پوزیٹیو مینٹلٹی ہے تو میں اس کو پوزیٹیو لے لوں گا نگیٹو یا کیا یہ دکھانے کے لے کر اب آپ نے انکوٹا دکھایا اس میں بھی میں نیگیٹو چلا جاؤں میں جو بول رہا ہوں تو میرے بولنے پر کوئی نیگیٹو چلا جائے گا آپ مسکرائے تو آپ کو یا یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے یہ سب اب یہ بیٹھے بیٹھے اب یہی آدمی سوچتا رہے گا اب جیسے ایک شخص رو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں دعا میں رو رہا ہے اب کو اس کو دیکھ کر بولے کہ یار کیا بھائیں بھائیں کر کے رو رہا ہے کیا یہ پھٹ پھٹ کر رو رہا ہے اب نتیہ کیا نکلا ہے کہ یہ تو رو رہا ہے پتہ نہیں کتنے درجے چل رہا ہے تم اس کے خلاف بدگمانی کر کے کتنا پیچھے جا رہے ہو کب اس پر سوچا ہے اسی طرح حسد ہے حسد انسان کو بے چین کر کے رکھتی ہے کیونکہ حسد ہوتی ہے نعمت سے لگ جاتی ہے اب اگر کسی کے مقدر میں نعمتوں کا ملنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اسی کے حسد کا بڑھنا ہے اور یہ ایک آگ ہے تو اس طرح کی بعض میرے ذہن میں مدنی پھول آتے تھے جی جی کہ آدمی اپنی سکون جو ہے نا یہ انسان یہ آپ کے اپنے اندر ہے او آپ سکون ڈھونڈنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں سکون آپ کے اندر ہے یعنی مجھے وہ مشہور ایک واقعہ بیان کیا گیا سمجھانے کے لیے جی جی ایک شخص کہیں سفر پر روانہ ہوا تو اس کے ساتھ بھی ایک مسافر سفر پہ ہی تھا بات چیت ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو دوسرا جو مسافر ہے ایک چور ہے اور جو دوسرا جو تھا نا اس کے سامنے وہ ایک کھاتا پیتا آدمی تھا مگر اس کے پاس ایک انمول ہیرا تھا اب چور نے انمول ہیرہ تو دیکھ لیا اب یہ کہا کہ یہ انمول ہیرہ میرے کو ملے صحیح اس نے اسے دوستی بڑھائی کہ کہیں قیام ہوا تو ساتھ ہی انہوں نے قیام کیا کہ یہ رات کو سوئے گا سیٹ اپ میں ہیرا لے کر گول ہو جاؤں گا گول ہو جاؤں گا صحیح اب سیٹ تو سو گیا رات کو سکون سے یہ بے چین شاہ جو تھا یہ رات کو یہ سویا ہی نہیں تھا کہ لیکن اٹھا بستر بھی بھی سے اور اس نے رات بھر ہیرہ ڈھنا شروع کر دیا ہیرہ نہ ملا اس کو گزر گئی صبح ہوئی وہ اپنے کام موقع پر اٹھا جس کو جو دوسرا جو سیٹ تھا اٹھنے اس نے کہا کہ کیا وہ ہیرہ ملا تو اس کو ہیرہ ہوئی بات آگے بڑی تو اس کو وہ بولے میں پوری رات ہیرا ڈھونڈتا رہا ہی نہیں ملا تھی کہا رکھا گا تھا ڈھونڈا کہا یہاں ڈھونڈا وہاں ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا ہر جگہ ڈھونڈا لیکن ہیرا نہیں ملا کہ ایک جگہ تھی جہاں تھی نہ ڈھونڈا ہی وہیں بولا وہ کون سی جگہ تھی بولا وہ تیرا اپنا لباس ہے اس کی جیب میں ڈال کے میں سویا تھا نے اگر تو اپنے, اپنے اندر ڈھونڈتا نا تو تجھے ہیرا مل جاتا ہے اصل ہے آپ اپنے اندر سکون کو ڈھونڈیں اگر آپ کی طبیعت میں در گزر ہے آپ کی طبیعت حسد سے بچی ہوئی ہے آپ کی طبیعت میں مسلمانوں کا کینا بگز نہیں ہے آپ کی طبیعت میں در گزر ہے آپ کی طبیعت میں آپ کی طبیعت ایڈجسٹبل ہے مینس آپ کو بگڑ تکی کے نیند نہیں آتی کہیں بگڑ کہیں تکی آنی ہے تو آپ کو نیند آ جانی چاہیے آپ کو مختلف ایسے ہوتے ہیں کہ جب طبیعت ایڈجسٹیبل ہوتی ہے اور یعنی کہ طبیعت ڈھل جائے ماحول کے مطابق تو ایسی صورت کی حال کے اندر آدمی اپنے آپ کو پور سکون انداز میں لانے کی کوشش کرتا ہے سادہ کھانا چل جائے سادہ پینا چل جائے اب جن کو ٹھنڈے کی عادت ہوتی ہے ان کو سادہ نہیں چلتا جن کو گرم کی عادت ہوتی ہے ان کو ٹھنڈا نہیں چلتا اب اپنے آپ کو نبھا, مطلب نبھاؤ پیدا کیا جائے ہماری طبیعت میں نبھاؤ نہیں ہے ہم مطلب کہ فوراً اس چیز کو چاہتے ہیں جو ہماری طبیعت اور ہماری نف چاہتی ہے تو اگر یہ جو میں نے آٹھ دس, دس چیزیں آٹھ دس جو بدنی پھول بیان کی ہیں اگر یہ چیزیں یہ باتیں اگر ہمیں نصیب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پرسکون انداز زندگی گزارنے کی توفیق نصیب ہو جائے اور یہ ساری جو باتیں تھی یہ ہمارے دنیاوی اسماب کے حوالے سے جس سے غم آخرت نصیب ہوا جسے غم مدینہ نصیب ہوا جسے غم مصطفیٰ نصیب ہوا صلی اللہ صلی علیہ وسلم غمے رامدان نصیب ہوا یہ خود ایک سکون زندگی گزارنے کے مدنی پھول ہیں کہ انسان کی زندگی میں سکون نصیب ہو جاتا ہے خاموش رہنے والے کو سکون نصیب ہو جاتا ہے نگاہیں یہاں وہاں فضول نہ گھمانے والے کو بھی سکون نصیب ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری ایسی چیزوں سے بچ جاتا ہے جو اس کے دل و دماغ کے اندر انتشار اور خرابی پیدا کرتی ہیں تو یہ چند مدنی پھول تھے میرے ذہن میں, میں نے کہا کہ آج آپ کی طرف بڑھاؤں گا الحمدللہ للہ امیر اللہ سنت کی بھی ہمیں زیارت نصیب ہو چکی ہے اگر آوازیں مبارک آپ کی جا رہی ہیں بارگاہلی میں جی آپ کی بھی جا رہی ہوگی میں امید کرتا ہوں اچھا تو اگر باپا کی خدمت میں اگر اس مارے میں بھی مدنی پھول لے لیے جائیں کہ جو ہرس و حوث ہے ہماری جو اور موجودہ دو انداز زندگی ہے اور پھر جو ذہنی دباؤ ہے بے سکونی کی جو کیفیتیں ہیں اور یہ پچھلے دنوں اس طرح پڑھا بھی ہے کہ پاکستان میں بھی ذہنی دباؤ کے مریضوں کی تعداد جو ہے ان میں بڑھ یہ بڑھ رہی ہے اور جو یہ طلب ہے ڈیمانڈ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اس قسم کی دباؤ میں تو امیر اہل سنت اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں کچھ مدنی پھول اتا فرمائیں کیونکہ بہت بڑی تعداد ملاقاتیوں کی امیر اہل سنت کی رہی ہے ہوتی ہے اور بہت طرح طرح کی صورتحال مطلب سے ان کو واسطہ پڑتا ہے بہت سارے مسائل علم میں بھی آتے ہیں لوگ حل کے لیے بھی ان سے رجوع کرتے ہیں تو یہ کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں ضمن میں الحمدللہ رب العالمین والسلام على سید المرسلین اصل میری ملاقات کے लिए جو آتے ہیں نا جی جی ان کی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعداد اچھی تعداد پریشان ہوتی ہے یا پریشانوں کی نمائندگی کرتی ہے تو اس میں سے ڈپریشن ہی نہیں میرے پاس تو बड़े بڑے بڑے امراض والے بچار ہیں خود کینسر والے تشریف لاتے ہیں Allah کوئی آ کر بولتا ہے میری ماں کو کینسر ہو گیا Allah باپ کو ہو گیا تو ہم تو یہ پریشانیاں ہی سنتے ہیں Allah ایک تعداد ہے جو بیچاری کوئی بے روزگاری قرضداری دشمنوں سے پریشان کوئی جادو سے پریشان کوئی جناب سے, سے پریشان تو یہ کہ اس جہاں میں کون سکھی ہے تقریباً دکھی دکھی اور دکھی اب ہم نے یہی اس وقت عرض کی تھی کہ اگر اپنی طبیعت میں حسد کو نکال دیا جائے بد نکال دی جائیں گزر کی طبیعت پیدا کی جائے اور نرمی پیدا کی جائے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہا جائے تو یہ خود ہماری اپنی طبیعت کو پور سکون رکھنے کے لیے بھی یہ مطلب کہ عوامل کفایت کریں گے بابا ساتھ اگر میرا یہ زین دباؤ اگر مسکرانے کو بھی اگر بندہ اختیار رکھے نا اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کی کوشش کرے اور مسکراتا رہے تو اس کی مسکراہٹ جہاں دوسروں کو راحت تو سکون دے گی اس کی اپنی مسکراہٹ اس کے اپنے مسائل میں بھی کافی کمی لانے کا سبب بن سکتی ہے یا جو بھی کام ہے وہ موقع محل کے مطابق ہے موقع محل کے مطابق ہی ہے جی بابا گجراتی کی کہاوت جی جی ہنسے تینو گھر وسے آئی جی مزید ریپیٹ کر دیں بابا ہنسے تینو گھر وسے یعنی جو ہستا اس کا گھر بستا ہے اللہ تو جو ہستا ہے خوشحال ہوتا ہے سب سے محبت سے پیار سے ملتا ہے تو خود با خود لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں جب لوگ کسی طرح مائل ہوتے ہیں تو اس کے بہت سارے غم خود ہی دور ہو جاتے ہیں یہ بہت اس پیارا م... پریشانی آتی ہے اس کو چار آدمی اگر تسلی دینے والے ملتے ہیں تو اس کی پریشانیوں میں کافی یعنی وہ راحت محسوس کرتا ہے اور جو پریشان ہو اور اس کا کو کوئی پوچھے بھی نہیں تو پھر وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے ایک باپاشی طور پر بہت ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے اور وہاں تنہائی کا یہ عالم ہے کہ یعنی جو کیا اسے کہتے ہیں میاں بیوی بی جو ہوتے ہیں نا ان کے بھی آپس میں مسائل جو ہے یا ایک دوسرے سے ان کو معلوم نہیں ہوتے بہن بھائی اور یعنی والدین کو ایک دوسرے کے مسائل نہیں پتا ہوتے اور وہاں خودکشیوں کا جو گراف ہے وہ سب سے زیادہ ہے شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہو بہت خودکشیاں ہوتی ہیں وہاں خودکشیاں مطلب یہ کہ جو ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ممالک مانے جاتے ہیں ترقی یافتہ یا دولت کے اعتبار سے جی یہ جی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں ان میں خودکشیوں کا ریشو زیادہ جی کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہوتی ہیں چاہے وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر خودکشی کا راستہ لیتے ہیں اور ان میں غیر مسلموں کی تعداد بہت ملے گی جی مسلمان اگر حقیقی مسلمان ہے اور وہ اسلام کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور اس کو اگر اچھی صحبت ملی ہے اور علم دین سے اس کو رغبت رہی ہے کچھ علم دین اس نے حاصل کیا ہے تو پھر وہ خودکشی کی طرف نہیں جائے گا وہ ڈرے گا کہ خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ خودکشی مسائل کا آغاز ہے اللہ کہ خودکشی سے بندہ سمجھتا ہے کہ میری جان چھوٹی حالانکہ خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ ہے اب خوشبو آپ نے ابھی لگائی ایک اسی موضوع سے مجھے ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے خوشبو ابھی آپ نے استعمال کی آپ کو لگتا ہے کہ عمدہ خوشبو کیا استعمال صحیح معائنوں میں یہ بھی انسان کو فرحت بخش رہنے میں کوئی مددگار ثابت ہوتا ہے خوشبو, خوشبو کہ تو فوائد اپنی جگہ پر نہیں جب ہے جب پر جب پر جب اور جب لوگ اس سے دار آدمی ہوگا نا اسے مانوس ہوں گے جس سے بدبو آئے گی اس سے دور بھاگیں گے اور اس کی خیبت میں مبتلا ہوں گے کہ یار یہ جب دیکھو یہ آتا ہے تو بدبو پھیل جاتی ہے کہ یار اس کو دنگی نہیں وہ پھر گھر والوں کو الگ تکلیف محلے والوں کو دوست داروں کو گاہکوں کو تاجروں کو جس کے بعد ہو جائے گا وہ بس اس سے ڈر کہ اس سے تکلیف پہنچے گی تو ایسے شخص کو تو مطلب عوام کے مجمع میں جانا بھی منع ہے نا مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے اگر اس سے بدبو آتی ہے تو اپنے آپ کو خوشبودار رکھنا چاہیے نفاست تو میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ تعالیٰ خوشبو پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسندی اور آپ کی خوشبو کیا تو کیا کہنے کہ خود آپ کا پسینہ ہی کائنات کی سب سے عمدہ خوشبو ہے خوشبو ایک اچھی چیز ہے پسندیدہ چیز ہے کون سا شہر ہے اس, اس کا استعمال کیا محرو ادنا سے یہ شناخت ہے ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے جزاک اللہ بابا على محمد وسلم میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس وقت ہم کچھ اپنی زندگی کو اور اپنے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ حشاط بشاش رہیں گے تھوڑے مسکراتے رہیں گے اور لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے اور اگنورنس پالیسی آپ جس کو سمجھتے ہیں نا نظر انداز کر دینے والی پالیسی کو اگر آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تبارک مطالعہ امید ہے کہ آپ کو اور ہم سب کو کافی کچھ ملیں گے یہ قوم جنت اور میل سنتی کتاب ہے یہ آج اس کتاب کا تعارف شاید پیش کیا جا رہا ہے جی اس کو بھی مقبت المدینہ سے ادیت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے ایک وہ جی جی میں یہی ارد کر رہا تھا کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کو اگنورینس کی بعض جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا ادھر بیٹھ جاتے ہیں ان کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو اکملیت کی تلاش میں رہتے ہیں آئیڈیا جی ہاں پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں ہاں وہ ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ بھائی جیسا ہم چاہ رہے ہیں نا ویسا ہمیں ہر شے ملے ایسا نہیں ہوتا ہمیں <سلام> <سلام> ہر شے اپنی پسند کے اور اپنے مزاج کے مطابق ملے یہ ضروری نہیں ہے اس لیے ہمیں جو جتنا مل گیا نا بس اسی آ میں اپنا گزارہ آ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تربیت کا سلسلہ ہو سکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو اصل میں میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو ظاہر ہے کہ تنظیم کے وابستگان تو فیملی ممبرس تو جو سوشل ایکٹیویٹیز میں ہوتے سب ہوتے تو ہر کچھ نہ کچھ الگ الگ ہوتے ہیں ہر فارمولہ ہر جگہ پر ایز اٹ از امپلیمنٹ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا یہ اس لیے تھوڑا سا گھومنا پھرنا پڑتا ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھے گا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ نظر انداز کرنے کی عادت ڈالیں گے نا ہر بات تو پکڑ رہیں گے ہر بات تو بولیں گے ہر بات پہ ٹوکیں گے تو نتیجہ یہ بےزار اور تنگ ہو جائے گا آپ کو خود بھی بڑی بیزاری اور تنگی ہوگی اور آپ ہر چیز میں ہو جیسے کہ آپ کنفیوز کنفیوژن رہیں گے کنفیوز مائنڈیڈ میں آپ کی پرسنالٹی ہو جائے گی صحیح تو اس طرح تو آپ کو اپنا چین اور اپنا سکون برباد ہو جائے گا ارے سب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم تو پالتے ہیں نا ہم یہ جو آپ ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑنا پکڑ تو پکڑتے تو ہیں پھر پالتے ہیں پھر رائی کا پہاڑ بنانا بھی تو وہ اس میں بھی ہماری کچھ ڈگری حاصل کی ہوئی ہوتی ہے ہم نے شاید اپنے انداز اور آداد کی بنا پر تو وہ پھر رائج ہوتی وہ پہاڑ بن جاتا ہے لے کر بیٹھتے لے کر بیٹھ جاتے ہیں دل کے اندر جی تو وہ نہیں معاف کرتے نہیں درگزر کرتے آج تو تاک رات ہے اکیس تیئیس پچیس،, پچیس ستائیس اور انتیس یہ تاک راتے ہیں اور چھبی قدر ان تاک راتوں میں تلاش کرنے کی حدیث سے پاک میں ترغیب دلائی گئی ہے آج واقعی بری رات ہے اگرچہ جمہور علماء اور جمہور جو مطلب ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ تاکرہ ستائیس شب کو ہے لیکن ہمیں حدیث میں ان آخری تاخراتوں میں شب قدر کی تلاش کا ارشاد فرمایا گیا ہے تو کیا جب کہ آج بھی تاکرات ہو لہٰذا بڑا درگزر, درگزر سے کام لیجئے دل بڑا رکھیے معاف کرنا اختیار کیجئے معافی مانگنا اختیار کیجئے اور مغفرت کی رحمت کی یہ شب ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات تو کثرت سے دعا کرنی چاہیے ویسے شب قدر کی جو دعا حدیث میں عدی سے پاک میں آئیے ان نلّہ میں ان نک افوب ان کریم القیب العفو افواہ فارن فاعف عن کافو خب عفو فن تحب العفو فاعف فعنی یہ شب قدر کی دعا جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے تو ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی وقتاً فوقتاً امیر السنت اس دعا کو دہراتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اب یہ دعا بھی پڑھتے اللہ من النار یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما یہ اشراء جہنم سے آزادی کا آدھا سمجھے کہ گزر آج جو پچیس شب ہے ہو سکتا ہے کہ آدھا گزر گیا ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بس اپنی زندگی کو آسان و خوشگوار بنانے کی میری مدنی نتیجہ ہے گھر میں چیچا پر نہ رکھیں برد باری سے کام لیں ضبط سے کام لے صبر سے کام لے ڈانٹنا ڈپٹنا اے او شور شارینا بچے شور مچا دے تب بھی برداشت کرے بچوں کا کام ہی شور مچانا ہے ہم اور ملا دیتے ہاں بچے کا کام ہی ضد کرنا ہے ہم بھی ضدی بن جاتے ہیں تو ایسا نہ کریں نارمل کے لیے اپنے اس پر رکھیں گے ان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوب خوب برکتیں اور خوب خوب بہاریں نصیب ہوں گی سلو الحبیب سل ہوتا ہے ہمارے مدنی اس سلسلے مدنی مذاکرے سے پہلے جو مدنی مذاکرے کی تیاری کا جو سلسلہ رہتا ہے ہمارا اس میں الحمدللہ ہم متخفین کے تاثرات جی. بھی دکھاتے ہیں, ہیں. تیار تو چلا دیں بائک بمبئی اے اے اے رمزان، رمزان، رمزان، رمزان، رمزان، اے پیش خدمت ہے باب المدینہ فیضان مدینہ اور دیگر مقامات دیگر فیضان مدینہ کے موتقفین اسلامی بھائیوں کے تاثرات میرا نام رئیز زمان اعوان ہے اور میں جی سیون اسلام آباد سے ہوں اور یہاں پر پہلی دفعہ اطاف بیٹھا ہوں اور یہ مدنی چینل والوں کا بہت اچھا انتظام ہے جن چیزوں کا ہم کو نہیں پتا تھا وہ بھی ہمیں پتا لگ رہی ہیں مجھے یہاں پہنچ کے پتا چلا کہ اصل مسلمان ہوتا ہے کیا ہے ہم تو بزوگ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے ہمارا مچھر میں دل اس وجہ نہیں لگتا تھا کیونکہ ہمیں تو حزوق غسل کے فرائض ہی نہیں پتا تھے میرا یہ دفعہ دوسرا ایکسپیرینس میں اور بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے ہم نے بہت سے فرائض سیکھے نماز کے احکام سیکھے رابطۂ اسلامی کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اتنا کچھ سکھایا ہے سب سے پہلے بھی میں کافی بار سکاف بیٹھا الحمدللہ انفرادی ثقافت بیٹھا لیکن اس میں میں نے بہت سی غلطی کی ہیں لیکن دعوت اسلامی والے سکاؤ بیٹھا انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا سب اللہ کا کرم ہے فرسٹ کلاس بہترین چل رہا ہے اور یہ پہلے رمضان ہے جو میری زندگی کا جو مجھے سب سے زیادہ مزہ ہے اللہ جو حضرت کا کھانے پہ جو ہے آدھی روٹی پونی روٹی یہ جو ہے یہ سب سے بہتر چیز ہے ہم گھر میں بیٹھ بھر کے کھا لیتے سستی اتنا نہیں پڑا جاتا فیضان مدینہ کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اتنی برکت دی کہ یہ میں نے تین قرآن پڑھ لیے ہے کا مریض ہوں اور تقریباً دو ڈائی گھنٹے کے بعد مجھے عادت ہوتی جب سے میں یہاں آیا ہوں اور یہ تھوڑا سا جو کوفلے پیٹ کا کوفلے مدینہ ہے یہ لگانے کے بعد میری حالت یہ ہے کہ دو ڈائی گھنٹے کے بجائے 10 سے 12 گھنٹے میں روک لیتا ہوں میرا نام ڈاکٹر محمد نواز اتاری ہے میری عرصہ دراز سے خواہش تھی کہ میرے اللہ سنت دامرب کا عالیہ کی خدمت ایک میں حاضری دوں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مرشد پاک کی نگاہ ہے کہ انہوں نے حاضری ہماری قبول فرمائی مرشد پاک کا وہ جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اسے الحمدللہ بہت نالج جو ہے نا حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ ہمارا سیزن ہوتا ہے ہمارا الحمد کپڑے کا کام ہے اور ان دنوں میں بہت رش ہوتا ہے مگر وہ باپا کی ہے وہ ہے یہاں پر لے آئی ہے میں لیکچرار ہوں یہاں آ رہے تھے راستے میں تو بہت سارے لوگ ایک یہی سوال کر رہے تھے کہ آپ وہاں اپنے محلے اپنے علاقے میں احتکاف کیوں نہیں کر رہے ایک تو یہ ہے کہ بابا جان ہمارے مرشد کا دیدہ نصیب ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مدنی مذاکرات اس میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں بابا جان میں آپ کا پرانا طالب ہوں میرے دو بیٹے آپ کے مرید ہیں آپ کی یہ جو شمع جلی ہے اس کا ہم پر بہت اثر ہوا ہے ہم بہت خوشحال ہیں آپ کی دعاؤں کا صدقہ میں مہینے کے اعتقاف میں یہاں بیٹھا ہوں اور شروع سے یہ مدنی انعامات ہی کرتے ہیں. یہاں آیا یہاں میں یہ جذبہ یہی ملا ہے اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ بھی نہیں تھا اس کا کہ مدنی انعامات کیا ہے یہ بابا کا فیض الحمد کہ ہم یہ مدنی نام پہ بھی عمل کرتے ہیں نماز بھی پانچوں وقت بعض جماعت پڑھتے ہیں الحمدللہ پہلی سب نصیب میں مل رہی ہمیں بیان تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ سنتے ہی رہے ہیں بس فجر کے بعد تو پھر نگر عجیز صاحب کا بیان ہو تو پھر نیند جو آئی بھی ہوتی ہے ہو وہ بھی اڑ جاتی ہے ہم لوگوں سے یہاں پہ میں رہائش تھی کہ میں حضرت صاحب سے ملوں اور حضرت صاحب کے قرب میں اعتقاب کروں اس لیے میں صادقہ ادھر آیا ہوں یہ بڑا پیارا سسٹم ہے ایک جو صحیح اسلامی طریقہ کھانا کھانے کا بھی سہری گرفتاری کا, کا اس طرح سے یہاں پہ سہری رفتاری کی جاتی ہے ہاتھ طب میں کام کرتا ہوں اور یہاں پر یہ آ میں نے بابا جان کی برکت سے یہ امامہ اپنے سرکل جایا ہے عام مسجدوں میں بیٹھ ہمارا یہی ذہن ہوتا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ بس قرآن پاک پڑھ مگر قرآن پاک پڑھنا کیسے ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہیں آ کر صحیح طریقے سے ہمیں پتہ چلا ہے اور مصحبات فرائض واجبات کو اچھے طریقے سے پریکٹیکلی سمجھایا جاتا ہے جی بابا میں اسٹارٹ لوں گا ڈھائی گھنٹے سے دس سے بارہ گھنٹے تک ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کو جو برکت نصیب ہوئی ہے شر کے مریض ہے شوگر کے مریض ہے اس کے باوجود مطلب بہت سو کو یہ شاید سمجھا گئے ہیں کہ اگر کفلے مدینہ پیٹ کا لگا لو نا زندگی آسان ہو جائے گی یہ زندگی آسان ہونے کا ایک بہت مدد نقصان ہی ہے اور جب تک دسترخان پہ ہے نا اس وقت دو چار منٹ پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ یہ بھی کھا ڈالوں میں کھا ڈالوں لیکن है. جب یہ اٹھ گیا یا خود بیٹا اور یہ اٹھا لیا گیا پھر کوئی اتنا مسئلہ خاص نہیں ہوتا اور یہ کیا نصیب نصیب کی بات ہے یہ نفسیاتی گرا پکڑی ہوتا ہے کہ. اس ٹائم نفس بھاری ہوتا ہے ہاں وہ سامنے ہوتا ہے تو بس وہ اچھا ایک تو پاپا یہ پیٹ کا کفلے مدینہ والا تھا دوسرا وہ میں تاثرات میں یہ بات سامنے آئی کہ انفرادی طور پر میں نے جب اتکاف کیا تھا تو اس وقت میں غلطیاں کر رہا تھا کچھ غلطیاں ان کے سامنے آئی ہوں گی اور اجتماعی طور پر ارتقاف کرنے کی تو انہوں نے برکت ہے بیان کی تو یہ بھی ایک کنفیوژن ہے معاشرے میں کہ اجتیماعی اور انفرادی اعتکاف کے تقابل کے حوالے سے تو اگر یہ جنہوں نے انفرادی اعتکاف کیے ہیں اگر انہیں یہ اجتماعی اتکاف جو ہمارا اجتماعی اتکاف ہے تربیتی احتکاف اگر یہ مل جائے تو غالباً ان کے بہت سارے بسوں سے دور ہو جائیں کہ جتیما یہ اتکاف میں آنے سے پتا چلتا ہے کہ ہماری انفرادی ارتقاف کی غلطیاں کیا تھیں یہ بھی اس صورت میں پتا چلے گا نا جب یہ بیانات سنیں گے مدنی مذاکروں میں بیٹھیں گے اگر یہ اس میں نہیں بیٹھیں گے نا اور صرف اپنی طور پر نجی عبادات کریں گے نا تو جو ان کے پاس وسوسوں کا ہجوم ہوگا جو وسوسوں کا ہجوم ہوگا اس کو شاید سنبھالنا مشکل ہوگے اس کو یہ کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا یار یہ کیا ہر وقت شور کرتے رہتے ہیں یوں کرتے رہتے ہیں یوں کرتے رہتے ہیں نعرے لگاتے رہتے ہیں تو یہ جب تک نہیں سنیں گے سمجھ نہیں پڑے گی ये ये ये دے گا نارا تو خود بھی نعرہ تو خود بھی لگا لیں گے اگر یہ ایک بار دل پکڑ کے اس کی اپنی نجی عبادت اگلے دن ڈبل کر لیں یا بعد والے دن ڈبل کر لیں کہ میں ڈبل کر لوں گا آج میں یہ جس کو عبادت بولتے نا دعوت اسلامی والے کہ یہ بھی عبادت ہے اور دعوت اسلامی والے نہیں بول رہے وہ شریعت بول رہی اللہ ہے اللہ کہ علم دین حاصل کرنا بھی عبادت ہے بلکہ عبادت جفزل ہے تو آج میں ان کی مان لیتا ہوں اور آج یہ والی عبادت کر لیتا ہوں یہ ایک بار کریں گے نا تو میرا خیال ہے یہ سر پکڑ لیں گے کہ آج تک میں نے جتنی عبادت کی ہے یہ پتہ نہیں صحیح تھی یا غلط تھی عبادت تو صحیح تھی غلطیوں کی وجہ سے وہ صحیح کر پایا یا نہیں اس کا احساس شاید ہو جائے تو بس یہ کہ اس میں ٹیک کرے پھر یہ کہ اس طرح کے ہجوم میں نا اندھا گونگا اور بیڑا بن کے رہے اندھا گونگا بیڑا اندھا گونگا اور بیڑا یہ سمجھائیں اندھا ہند کر یار وہ موبائل سے کھیل رہے ارے چھوڑ چھوڑو وہ ترا بھی نہیں پڑھ رہا گھوم رہا ہے ارے بھائی تو اپنی گھر نہ یار جو کرتا ہے کرتا رہے وہ کرتا ہے اس کا تو مطلب مکلف نہیں ہے کہ وہ کرتا ہے تو تو اس کی پنچایت میں پڑے وہ یوں کرتا ہے وہ تو نفلیں پڑھتا ہی نہیں ہے وہ تو مطلب سننے سے بھی نہیں پڑتا واقع فرض میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر انفرادی کوشش کرنا آتی ہے انفرادی کوشش کرے ورنہ پھر اس میں پنچایت نہ کرے ان اندھا کوئی اس طرح کی بات بتائے کہ یار یہاں لوگ تو یوں کرتے ہیں اور یہ آ کر بیٹھتے ہیں تو چپال لگاتے ہیں یار یہاں کان پھنس کے آ کر تو ایسوں کی بات سنے نہیں گا ڈیرا ہو جائے کہ ایسوں کی بات سنے گا تو یہ بھی نکل جائے گا ہاتھ سے خود بھی اور گونگا کہ ایسی باتیں کرے ہی نہیں یا شیک اپنی اپنی جو اپنے کو ملتا ہے نواز و سمیٹتا رہے آدمی تنقید برائے تنقید ہوتی ہے یہ یوں کرتے کرتے ہیں یوں جیسے میں بھی یوں بولتا ہوں تو یہ میرا تنقید بھرا تنقید نہیں کہلائے گا میرا تنقید بھرا اصلاح ہے یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں تو میری چوٹیں ہوتی اور کئی یوں اور کرنا چھوڑ کر آگے بیٹھ جاتے ہوں گے کیا خیال ہے آپ کا حاضرین سے پوچھ رہے ہو نا فرق پڑتا ہے نا میں تنقید کرتا ہوں ہمارے نگرانی شورا تنقید کرتے ہیں یا دیگر مبلگین جو مائک پہ کھڑے ہو کر تنقید کرتے ہیں تو ان کی تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے آپس کی تنقید ہوتی ہے نا. یہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے یہ برائے اصلاح نہیں ہوتی اکثر غیبت پر مبتلا ہوتی ہے تہمت پر مبتلا ہوتی ہے اگلا لیٹ آتا ہے اس کو جماعت میں رکاوٹ کم ملتی ہے جماعت نکل جاتی ہے غلط کرتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ واقعی غلط کر رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا اس کو کوئی مجبوری ہو اس کو کوئی ایسا مرض ہو کہ وہ جلدی استنجا خانے سے بیچارہ نکل نہ پاتا ہو کوئی بھی ایسی مجبوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ بےچارا جماعت میں شریک ہوتا ان کو دیر لگی جاتی ہو تو ہم اس پر تنقید کر کے بدگمانی کا بوال اپنے اوپر کیوں ڈالے یار اپنی نہ کریں کہ ایک انگلی جب دوسرے طرف اٹھاتے ہیں تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ تو بندہ جب اپنے اجوب پر نظر ڈالتا ہے اپنے عیبوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو دوسروں کے عیب اس کو نظر ہی کے آئیں گے خود اپنا اپنے آپ کو سوچا کہ میں سب سے برا ہوں میں عیبوں کا پلندا ہوں میں عیبوں کا گٹھر ہوں تو دوسروں کے کیا عیب دیکھوں یار کہ خدا بہتر جانے کہ اس کا بارگاہ خدا اندلی میں کیا مقام ہے حضرت سید حسن بصری علیہ رحمت اللہ الی وہ دریا کے کنارے گزر فرما رہے تھے جا رہے تھے سامنے سے ایک حبشی کسی عورت کے ساتھ آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں بوتل تھی تو ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ حبشی اچھا آدمی معلوم نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں بوتل شراب کی عورت یہ ایاشیوں کی ترکیب لگتی ہے تو, تو وہ حبشی اتنے میں جب قریب پہنچا تو اس نے نام لیا اے حسن پہ نہیں ہاں اتنے میں ایک کشتی پر نظر پڑی جو دریا میں ڈوب گئی دریا میں ڈوب گئی نا تو اس حبشی نے ایک دم دریا میں ڈائی لگائی گوتا لگایا اور پکڑ پکڑ کے چھ آدمی اسے نکال لیے اور اب یہ حسن رہی تماشا دیکھ رہے تھے کہ یہ عجیب آدمی ہے اتنا بہادر ہے اور تو ابھی یعنی کہ اس حبشی نے نکلتے ہی کہا کہ حسن اس کشتی میں سات آدمی تھے چھ نے نکالے تم نکال دو آپ تجب میں پڑ گئے کہ اس کو میرا نام بھی پتا چل گیا پھر وہ ہبشی کہنے لگا یا کہنے لگے کہ میرے ساتھ جو خاتون ہے یہ میری ماں ہے آل اور آل یہ بوتل شراب کی نہیں دوا کی ہے یعنی وہ چار آنکھوں والے تھے اور پہنچے وال ہوئے گویا ولی اللہ تھے آل آل امام حسن سید الحسن بصری اللہ تعالیٰ انہوں نے بس وسع دلی کی معافی مانگی تو یہ کہ ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہم بالکل فور بدگمانی کر ڈالتے ہیں کہ یہ یوں یہ یوں یہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے نماز کی پڑی نہیں کیا پتا گھر سے ایمرجنسی فون آنے والا ہو کہ اس کے والد صاحب کو آئی سی یو میں لے جا رہے تھے اور اب وہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ پوزیشن کیا ہے والد صاحب کی یہ ممکن تو ہے نا اس بھی ہوتا ہے تو ہم یار کوئی ایسا پہلو نہ نکال لیں ایک دم کہ یہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے یہ مطلب یوں کر رہا ہے یہ جب دیکھو موبائل لے کر بیٹھا ہے ہم یار اپنی کریں اور اگر واقعی وہ ایسا ہے جو غلط کر رہا ہے جو غلط کر رہا ہے غلط ہی کر رہا ہے ہم انفرادی کوشش کریں اس کو پیار سے محبت سے سمجھانا جانتے ہیں تو سمجھا دیں ورنہ پھر قفل مدینہ لگا کسی کو بتائیں نہیں اپنے دل میں بدگمانی لائیں نہیں کہ بدگانی بدگمانی ایک مسلمان کے بارے میں بغیر کسی وہ واضح قرینے کے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور اس میں عام طور پر ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس لیے وہی یا شیخ اپنی بھی دیکھ یہاں اس معاملے میں کہ اگر اسلح پر قدرت نہیں ہے زمین غالب نہیں آتا کہ اس کی اصلاح کر پاؤں گا ڈر لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے چپ رہے اس کو کہنا اس کو کہنا ہاں کسی کو اس لیے کہتا ہے کہ اس کی اصلاح کر دے تو تو بتا سکتے ہیں کسی کو ورنہ بتانے کی ضرورت نہیں یہاں بھی بازو کا بس گمانے کا فیکٹر ہوتا ہے ایک نمایاں اسلامی بھائی کے بارے میں مجھے ایک اسلامی بھائی نے براہ راست یہ مجھے ایسے میس کیا کہ فلاں کو آپ ذرا سمجھائیے نمایاں اسلام بھائی ہیں اور میں جب جماعت کا ٹائم تھا میں مسجد کے لیے جا رہا تھا یہی فیضان مدینہ میں میں زینہ چڑھتا ہوا آ رہا تھا یہ جو ہے نا وہ باہر جا رہے تھے ان کو جماعت سے نماز کا کوئی نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا وہ انہوں نے ایک ایسا میسج کیا تھا یا ڈائر... میسج کیا تھا غالباً تو مجھے موقع ملا تو میں نے ان اسلامی بھائی سے تذکرہ کیا کہ یار یہ دیکھیں مطلب لوگ دیکھتے ہیں تو انہوں نے وقت تو مو... پوچھا تو میں ان کو بتا کہ ایسے ایسے موقع پر کسی نے آپ کو دیکھ کر ایسے موقع پر اس کا نام بتانا بھی نہیں چاہیے کہ مجھے کس نے بتایا ورنہ اسے کینا نا بکس پیدا ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے تو انہوں نے مجھے کیا کہا تھا میں کہاں باہر جا رہا تھا تو پھر میں تو سری ہوتا وضو خانے پہ جا رہا تھا اور وزو خانے پہ جا رہا تھا تو یہ سمجھے کہ میں مسجد سے باہر جا رہا ہوں میں نے اس باقاعدہ میں نے وہ دن کی اس وقت کی نماز تکمیری اولا کے ساتھ پڑھی ہے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے سر مجھے کہا میں باہر نہیں جا رہا تھا لیکن اس کو کیا لگا کہ یہ باہر جا رہا ہے اور آپ کو میں جڑ دیا اور کس کس کو بتایا ہو پھر یہاں بھی یہ بھی ایک امکان ہوتا ہے اچھا بیس سال کے طور پر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑا ہو سکتا کہ اس کو استنجا کی حاجت ہو یا پیٹ میں اس کی ایسی تکلیف ہو گئی ہو وہ بولنے ایسا نہ ہو یا کوئی ایسی کیفیت ہو کہ اس کا مسجد میں ہم خود اس وقت کئی دفعہ مثالیں دیتے ہیں کہ اس کیفیت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے کیا عجب کہ وہ اسی کیفیت میں بیچارہ مبتلا ہو چکا ہو اور اس کو مسئلہ پتا ہو کہ میں اس کیفیت میں مسجد میں کیسے جاؤں گا مجھ پہ مسجد کا داخلہ حرام ہے ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے استنجا کی حجب زور سے تو اس میں داخلہ مسجد میں حرام نہیں بدبو جیسے کہ اس, کی کوئی ہاں تو اس لیے مطلب کہ حقیقت تو یہ بابا جب تک کہ ہنڈریڈ پرسن کسی کے متعلق ہمیں کنفرم بالکل نہ ہونا اس وجہ سے ہوا ہے وہاں بھی پھر اصلاح کی اور اچھی اچھی نیتیں ہوں تب بھی کسی کے بارے میں منفی کلام کسی سے کرنا چاہیے ورنہ چپ ساتھ لینی چاہیے آفیز اسی میں لگتی ہے مگر وہ سو فیسری غلط بھی ہو تب بھی کسی کے با سامنے پیچھے سے اس کی بات کرنا جیبت ہے نا یار وہ تو خود اصلاح نہیں کر سکتا تب جا کر کسی ایسے کو کہے کہ جو نیت یہ ہو کہ یہ اصلاح کر دے اس کی تب تو کہہ سکتا ہے ورنہ خالی تذکرہ تو قبت ہے نا جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو کہ ہاں بھائی اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور نقصان سے بچانے کی نیت سے کہہ رہا ہے لوگوں کو تو الگ بات ہے تو قیمت یہ قیمت جائز ہو جائے گی بلکہ ثواب کا کام ہوگی تو یہ کہ جیسا موقع جیسا محل لیکن واقعی یہاں یہ اصلاح کی بھی نیت کم ہوتی ہے یا مطلب یہ کہ پوری بات سوچتا نہیں ہے اور دوسرے کے سامنے اگلے کو ڈیگریٹ کر دیتا ہے تو اس لیے بس وہی کہ ہم یہاں آئے ہیں الحمد للہ کے لیے بس ہم اپنی اصلاح پر توجہ دیں اور دوسروں کی اصلاح پر توجہ دیں غیبت کے ذریعے نہیں بدگومانیوں کے ذریعے نہیں کوئی غلطی کر رہا ہے تو محبت سے پیار سے اس کو سمجھائے جاڑ کر نہیں جاڑ کر لتاڑ کر ابے اوے اڑے کر کے نہیں پیار محبت سے آپ نے اندھا گنگا اور بہرا تین جو آپ نے مدنی پھول دیے نا اللہ تعالی مکہ مدین منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت نصیف فرمائے حضر کی یہ تینوں پر جو وہاں عمل کرنے کا جو موقع ملنا چاہیے ہر ایک کو وہ کس کس پر یہ بےچارا تنقید کرنے بیٹھے گا فیوا اس کے وہ اپنی عبادت درست کرے ورنہ وہ کسی کو رمل میں دیکھ رہا ہوگا تو کسی کو اصطلاح میں دیکھ رہا ہوگا تو کسی کو تباہ میں, دیکھ رہا, ہوگا کو میں دیکھ رہا ہوگا تو کیا یہ کیسے بےچارا وقف گزارے،, گزارے گا وہ نہیں اپنے انورشارہ بہار شریعت وغیرہ میں لکھا بھی ہے نا کہ لوگ نو الحجہ کو جبل رحمت کے اوپر تک چڑھ جاتے ہیں اور وہاں بیچارے رومال لاتے رہتے تو یہ کوئی شریعت میں ہے نہیں ایسا وہ غلط کر رہے جو کر رہے تو مگر کیا نصیحت فرمائی ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے مسئلہ تو بتایا لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ آج کا دن اوروں کے ایب دیکھنے کا نہیں اپنے عیبوں کے ٹٹولنے کا دن ہے اپنی کر ان پر تنقید نہ کریں ان کے بارے میں دل میں برائی بھی نہ لائے اپنی کریں تو یہاں مسجد میں آ کر اعتکاب میں آ کر ہم سب کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے اپنی مانیٹرنگ کریں نا اپنے دل کی نگرانی کریں اپنے اعمال کی نگرانی کریں اپنا موسمہ کریں فکر مدینہ اپنی کریں کسی کی نگرانی کہ کون کیا کرتا ہے تراوی کون جماعت سے پڑھتا ہے کون عشاء کی یا فلاں نماز جماعت سے پڑتا ہے کون اشراک پڑتا ہے نہیں پڑتا کون نیند سے اٹھنے کے باوجود بھاگتا ہے کھانے کے لیے تحجد نہیں پڑتا تو اس کی برائیاں کرنے سے انہوں نے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کہ یہ چھوٹے تھے لڑک پن تھا ان کا تو یہ فرماتے کہ ہم مطلب کہیں, کہیں کہیں کا واقعہ لکھا کہ میں تحجد کے لیے اٹھا میرے ابو اٹھے اور سارے لوگ سوئے پڑے رہے تو کوئی نہیں اٹھا تجدید کے لیے تو میں نے ابو سے کہا کہ یہ دُبا بھیج کے لیے نہیں اٹھا تو ابو نے فرمایا کہ تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا کہ ان کی غیبتوں میں تو نہ پڑتا تو تحجد یہ نفلی کام ہے عمدہ کام ہے بہت ثواب کا کام ہے لیکن نفلی کام ہے اور غیبت حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے جس نے زندگی میں ایک بھی تحجد نہیں پڑی اس کو کوئی عذاب نہیں ہے لیکن ایک بھی غیبت کی تو عذاب کی وعید ہے اس کے لیے عذاب کا اقدار ہے سمجھنے کی بات ہے حالانکہ یہ اتنی ایسی بات نہیں یہ عقل میں نہ آئے اب آپ نے جو عیبوں کی بات کی باپا تو بلا اجازت شرعی لوگوں کی عیبوں کو اور کمزوریوں کو ڈھونڈنا خود اپنی ذات کے کتنا بڑا عیب اور کتنی بڑی کمزوری ہے اگر یہ سیم اپنا وقت نکال دینا کہ میں اپنے آپ کو اس کمزوری سے ایب سے فارغ کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ٹائم ملے گا اپنے عیبوں کی ٹٹول میں رہے اور دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دیں ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں اندھا گا بیرا بن کے اگر احتکاب کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا کسی کے پنچایت میں نہ پڑے اور اگر دیکھ لے تو اس کو سمجھائے اس کی اصلاح کرے اور نرمی سے پیار سے اب تو خاص راتیں میٹھے اسلام یوں ہوئے کہ آج پچیسویں شب ہے اور یہ جو خرابیاں برائیاں جو امیرل سنت بیان کر رہے ہیں کافی دنوں سے ہماری برائیاں خامیاں بیان ہو رہی ہیں جو جو ہم اپنے پلے باندھ کر بیٹھے ہیں ذہن بنتا بنا ہوگا بنا بننے والوں کا کہ رمضان و مبارک میں میں اپنی ان برائیوں کو خامیوں کو گناہوں کو میں دور کروں گا شیطان بھی قید ہے اور ماحول ہے یہ سب لیکن آج پچیس شب پہنچ گئی ہے اور مطلب کوئی فرق اگر ہم غور کریں تو ہماری طبیعتوں میں کیا فرق آیا ہے ہمارے مزاج میں کیا فرق آیا بلکہ بات تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گناہ کی عادت ہے جیسے پختہ سے پختہ ہو جاتی ہر آنے والی گھڑی ہمارے کئی گناہوں کی عادت پختہ کر دیتی ہوگی اور اب رہ گئے مشکل سے چار یا پانچ راتے ہیں اور فرق نہیں پڑا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی گزر جائے اور ہم وہیں کا وہیں رہ جائیں بہت اس وقت آزمائش ہے بہت آزمائش ہے ہماری طبیعتوں میں ہماری عادتوں کے بدلنے کی جو حاجت اور ضرورت ہے یہ اور وقت کم ہے اگر صرف ہم چار راتوں کا یا پانچ ہاتھوں کا ادب بنائیں کہ مجھے چار یا پانچ ہاتھوں میں کسی صورت اپنی ان چند عادتوں پر قابو پانا ہے ہمیں کو فرصت نہیں ملے گی اللہ ہماری اصلاح فرما دے آمین اللہ